یہ قرآن ندی کی سب سے پہلے صورت ہے اس صورت کی فضیرت اس پر ساری امت کا اتفاق اور عمار ہے قرآن ندی کی صورتیں ساری اللہ کا قدام ہے لیکن اس کے باوجود بعض صورتوں کو دیگر بعض صورتوں پر فضیلت حاصل آئے سورج پر عملہ و حد کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ سورہ سورج قلعہ حد پرانی مجید کے تیسرے حصے کے مطابق ظاہر بات ہے یہ فضیلت کے اعتبار سے بات کی گئی اور علامہ ابن طبیہ رحمہ اللہ نے اس کی ترجیح یہ کی ہے کہ ایک ہے نفس سورج کا سوال ایک ہے اس کے اوپر زائد ثواب جو اس کی فضیلت کی وجہ سے مرتب ہے تو یہ دونوں سبابوں کا مجموعہ پرانی مسجد کے تیسرے حصے کا جو اصل سباب ہے اس کے ملاقات ہے تو باہر کیفیلت والی بات اس کے اندر مقدم ہو گئی سورہ پور وندہ ہاتھ کو یہ فضیلت مل کہ وہ قرآن مسجد کا سیس و حصہ بن جاتی ہے تو قرآن منجیز کے مضامین کے دماغ سے بھی اگر قرآن بھی دیتے تو یہ بات انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ باقی بعضوں کو دیگر بات بعضوں پر ہونی چاہیے ایک وہ آیت ہے جس کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا اور میں مسالے کو مہا دوں بنا دکوں تو تمہاری مائیں تمہاری بیٹیاں وغیرہ تمہارے بیٹی لیے حرام ہیں ایک وہ آیت ہے جس کے اندر خداب بکری ان کے صفات کا تذکرہ ہے ظاہر بات ہے کہ جس آیت کے اندر خدا کی بن گرا ہے اس کا مقبول اور مقام دوسری آیت جس کے دل ان کا میان ہے اس سے عملہ ہاں اور افضل ہونا چاہیے تو سورہ فاتح ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی افضلیت پرانی منجیت کی ساری صورتوں پر مسمبل ہے اسی وجہ سے سورہ فاتح کی یہ خصوصیت ہے کہ نماز کے اندر اس کو لازم کیا گیا ہے بعض کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں فرض ہے حامیوں کے وضع کے مطابق سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب کے درجے میں ہے البتہ مقتدی اس سے مختلف ہے امام کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے منفرد کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے تو متعین ایک سورج جس کا پڑھنا لازم اور واجب ہے وہ یہی ایک صورت ہے باقی پرانی مجید کا کچھ حصہ کہیں سے پڑھنا سورہ فاتح کے بعد تو وہ تو ہے کہیں سے پڑھنے بنتا کوئی وہاں متعین چیز اگر بعض اور کے اندر اور بعض لماوں میں کوئی متعین سورت ہو اس کا پڑھنا ذکر ہوا ہے تو بعض اوقات اس کے لئے کے علاوہ کوئی دوسری روایت جیسی ہے جس میں اس کے صورت کے علاوہ کی اور سو کے فورٹی پرسینٹ ہو جاتا ہے مثلاً سورہ جمعہ اور سورہ المار پور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماروں کی, کی دو رکتوں میں یہ سورج پٹنا ملتا ہے پہلے رقت میں سورہ الجما اور دوسری سورج میں رکت میں سورہ سورج الناکپور لیکن دوسری روایت یہ مل جاتی ہے کہ پہلی رقط میں سورج سب اسمرت رکت آدھا اور دوسرے کا بھی سلو تو بعض اوقات اگر پہ امبر اللہ ص اللہ وسلم نے کسی نماز کے لیے کسی صورت کا انتخاب کیا ہے تو پھر بعض دیگر روایات سے اس کے علاوہ کسی اور سورت کا پڑھ بھی ثابت ہو جاتا ہے لیکن سورج فاتحہ متعین طور پر واضح ہے اور کوئی صورت اور متعین طور پر واضح ہو اس سے بھی سورج فاتح کی فضیرت ذائر اور کیونکہ صورت کی فضیلت ہے اس وجہ سے اس صورت کے نام بھی کافی سارے ہو گئے اس صورت کو فاتحہ الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور فاطحت القطب کہنے کی وجہ تو بالکل سہیا ہے فاتحہ کا من آئے شروع میں آنے والی اور یہ صورت قرآن پر مزید کے شروع میں آنے والی ہے اس واسطے کر کے یہ فاطرۃ ال کتاب کہہ رہی ہے اس کو صورت القنس بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک حدیث پر مبنی ہے جس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے متعلق مطلب یہ ارشاد فرمایا کہ عرش کے خزانے میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سورت عطا فرمائی ہے کیونکہ عرش کے خزانے میں سے یہ صورت ملی اس واقع کر کے اس کا نام ہو گیا اللہ علیہ وسلم اسب المسانی بھی اس صورت کو کہا جاتا ہے ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صورت کے اوپر اسب المسانی کا اعتبار ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ میں تجھے ایک بہتر صورت بتاؤں گا مسجد سے نکلنے سے پہلے تھی اور وہ بڑی صورت ہے قرآن کی بہتر نکلنے لگے تو پھر اس صحابی نے مزاحت کے لیے یاد سن رہا آپ نے کہا کہ میں ایک بڑی ساری صورت اس کے دن میں شہری بات کی جو بڑی ہے الفاظ کے لحاظ سے کل کے جباب سے روپ کے جباب سے لیکن نبی صلی اللہ وسلام نے مذاق کر دی کہ میری مراد سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ قرآن مزید کی بہت بڑی صورت ہے آپ ہی یہ احساس بنایا کہ یہ سب اور پر قرآن ندی ہے یہ سورج فاتح جو ہے یہ اسکب المسانی کا مزد ہے وہ صاحب ایسے ہیں جو بار بار دوہرائی جاتی ہے اس کا مزاج پورا ہے فاتح ہے تو یہ سات ایسے ہیں اور بار بار پڑھی بھی جاتی ہے بار بار سے القرآن عظیم کا اطلاع بھی سورج خاتحہ پر ہو گیا ہے اس کے علاوہ اس سورت کا ایک نام ہے الوافیہ دوسرا نام ہے القافیہ الوافیہ کا منا ہے پورا کر دینے والی القافیہ کا منا ہے کفایت کرنے والی حاصل یہ ہے کہ تم کے سورت کے اندر سارے پرانی مجید کے مضامین آ گئے ہیں اس وجہ سے یہ سورت سارے پرانی مجید کے مضامین کو پورا کر دیتی ہے اور سارے پرانی مجید کے مضامین کے لیے یہ صورت کافی ہے اس صورت کو صورت رقیہ بھی کہتے ہیں صورت و شفا بھی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعب ہے کہ شفا کل داخلہ کہ یہ صورت ہر بیماری کا علاج ہے اس وجہ سے اس کو صورت شفا کرتے ہیں اور ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک مریض کو دم دیا تھا یہی سورت پڑھ کر اور وہ مریض ٹھیک ہو گیا تھا درست ہو گیا تھا نبی علیہ صلی نے فرمایا کہ یہ سورت آئی سورت الرقیہ دم کی صورت ہے تو یہ پتا اس طریقے سے پتہ چلا کہ اس صورت کا دم بڑا مفید ہوگا تو میں ہر کہہ کو اس صورت کے یہ مختلف نام ہیں صورت الرقیہ بھی ہے صورت الشفا بھی ہے صورت القن بھی ہے اس صورت کو ام الک کتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے ام کا معنی اصل یہ ساری کتاب کا اصل یا اس کا نام اقاص کتاب بھی یا بنیاد اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو کچھ سارے پرانی مجید کے اندر ہے وہ سارے کا سارا سورہ فاطیہ کے اندر سمیٹ لیا گیا ہے اس وجہ سے اس کا نام ہو گیا ام الک کتاب یا ام القرآن اور یہ ام القرآن کا لفظ بھی حدیث کے اندر یہ اطلاع موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے اندر اس صورت کے اوپر عمر کتاب کا یہ عمر قرآن کا اطلاع پایا جاتا ہے اب یہ سورج سورہ فاتحہ جو سارے پرانی مجید کا خلاصہ ہے اور سارا پرانی مجید اس سورج فادیا کے اندر آ گیا ہے یہ بات سارے مفسر ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد توجی بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم یہ لیں کہ سارے کا سارا قرآن مزید سورہ فاتح کے اندر آ گیا ہے ہمارے شیخ حضرت غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی ایک تفسیر اور ایک وضاحت عمر قرآن ہونے کی حضرت علامت شکیل امر صدمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں حضرت مولانا شبیرہ مسال عثمانی راہ مولا فرماتے تھے کہ قرآن مجید کے مضامین پر اگر کوئی آدمی نظر کرے غور کرے تو قرآن مجید کے مضامین ان میں لیپاتی پائی جاتی ہے ان میں سے کئی ان سے میں سے ایک ہے کہیں دوسری ہے اور وہ چھ مضامین یہ ہیں ایک ہے توحید نمبر دو ہے رسالت نمبر تین ہے قیامت نمبر چار ہے افغان اور یہ پرانی مجید کے بنیادی بزر... مضامین ہیں توحید کا بیان ہے رسالت کا بیان ہے آکام کا بیان ہے قیامت کا بیان ہے پھر یہ جو چار اصل مضامین ہیں قرآن مجید کے تو قرآن مجید یہ بھی ذکر کرتا ہے مختلف مقامات پر کہ کئی لوگ ان باتوں کو مانتے ہیں اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کئی لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے اور ان کا ہار ہوتا ہے. اس کے خلاف برا ہوتا ہے تو گویا کہ پانچ اور چھ نمبر بن جائیں گے ماننے والوں کے حالات اور نہ ماننے والوں کے حالات اب اگر تو آپ بھی غور کرے سورہ فاتحہ پر تو یہ سورہ فاتحہ کے اندر سب سے پہلا جو مسئلہ ہے مسئلہ توحید کا ہونا وہ تو کافی واضح ہے الحمدللہ رب العالمین یہ کلمہ بھی توحید پر مجھ ہے اور رب الع الرحمن الرحمٰن الرحیم یہ سارے توحین کے لیے تبائل ہیں عیا بناب الویہ ان دو جملوں کے اندر بھی خدا ال کریم کی واحدہ نلیت کا بیان اور خدا بند کریم کی واحدہ نیت کا ہے تو سورہ فاطح کا مسئلہ توحید پر مشتمل ہونا یہ تو واضح ہے رہ گئی دوسری بات کہ سورہ فاتح کے اندر رسالت کا مسئلہ آیا تو کیسے آیا تو اس کی دو توجیہ ہیں ایک توجیہ یہ ہے کہ ہم کو رقع ہے کہ بعض غفظ ہے رب العالمین کا اللہ کی ذات ایسی ہے جو سارے جہان کی تربیت کرنے والی ہے تو یہ جو سارا جہان ہے اس کی ایک تربیت ہے ماضی اور انسان یا جنات ان کی تربیت ماضی کے علاوہ تربیت روحانی کی بھی ضرورت ہے صرف مادی تربیت یا جسمانی تربیت یہ کافی نہیں ہے تو جس اللہ تعالیٰ نے اس مادی تربیت کا انتظام کیا ہے ظاہر ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے روحانی تربیت کا بھی انتظام کرنا ہی تھا اور روحانی تربیت کا انتظام اس طریقے سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اور پیغمبروں کے ذریعے سے اپنے آکام پر لوگوں کو پتلے کیا کتابیں نازر کی اور کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے مرضیات جن پر عمل کرنے سے بندہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے وہ مرضیات خدا غریب نے بیان کیے تو گویا کہ قوتوں کے الحیہ کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا پیغمبروں کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا نفظ رب ربل آدی آن کے کی اندر کیونکہ تربیت جو ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ تربیت جسمانی کے علاوہ تربیت روحانی بھی ہو اور تربیت روحانی وہ اس طریقے سے ہے کہ پیغمبروں کو بھیجا جائے اور کتابیں حاضر کر کے لوگوں کو وہ باتیں بتائی جائیں جن باتوں پر عمل پیدا ہونے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے نمبر دو صورت یہ ہے کہ آگے لفظ آ رہا ہے درات اندرا انعام کا آ رہے ہیں راستہ ان لوگوں کا جن پر ہے اللہ کو انہیں انعام دیا ہے اب وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں تو بعض او بعد مجید کے اندر ایک مقام پر اعتماد ہوتا ہے اور پرانی مجید کے اندر ہی اسی بات کی دوسرے مقام پر تفریح آ جاتی ہے اس جگہ پر اندینہ انحمتا عین کا لفظ ہے اجماعت ہے کچھ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے لیکن دوسری جگہ یہ لفظ آتا ہے علاق الینا انحملہ علیہ مینن نبی جینا بس صدیقینا و شعادا بالحین جن پر عملہ کا انعام ہے وہ چار جماعتیں ہیں نبی ہیں صدیق ہیں شہداء ہیں اور صالحین ہیں اور علیہ سب سے پہلی جماعت نبیوں کی ہوئی نبی اسی کو کہتے ہیں جس پر اللہ کی طرف سے وہی آئے اور اللہ اس کو اپنا نمائندہ بڑھائے تو گوایا کہ اس طریقے سے نبوت یا رشالت کا مسئلہ وہ اللہ نہ ان کا لفظ کے اشارے سے اس حروع میں آ جائے گا قیامت کا تذکرہ اس کے لیے بھی لفظ واضح ہے ماد کی یوم الدین اللہ کی ذات ایسی ہے جو کہ جزا کے دن کی مالک ہے جزا کا دن وہ قیامت کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہے اس کے بعد بات رہ جاتی ہے احکام کی تو سرات مستقیم کا لفظ بڑا عام ہے یہ سارے احکام الہیہ کو شامل ہے تو سرات مستقیم کے لفظ میں احکام کا اجماد تذکرہ ہو جائے گا تو یہ چار جو بنیادی باتیں ہیں توحید رسالت قیامت اور احکام یہ چاروں باتیں سورج فاطیہ کے اندر آخری اس کے بعد وہ جو دو باتیں ہیں آخری ماننے والوں کے حالات اور نہ ماننے والوں کے حالات تو اللہ عین ہم کا ان میں نبیوں کی بات ماننے والے صدیقی شعادہ اور صالحین کا ذکر آ گیا ہے تو گویا کہ جو نبیوں کی بات مانتے ہیں ان کا تذکرہ ہو گیا اور ان کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ان پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے ان پر اللہ کا یہ سامان اس کے علاوہ نہ ماننے والے پھر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ مانتے نہیں اور پھر ان پر غزب ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں پہ مور لگ جاتی ہے اور ان کے ماننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کبھی ان کے لیے ماننے کا امکان ہی باقی نہیں رہتا یہ ہوگا مغضوب علیہ دوسرے وہ ہے کہ وہ مانے ہوئے تو نہیں ہیں لیکن امکان ہوتا ہے ان کے ماننے کا وہ ہوگا عام سوادی عام گزرا لوگ تو گویا کہ نہ ماننے والے جو ہیں ان کے حالات بھی بیان ہو گئے کہ وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں پر فوراً لگ جاتی ہے اور اس کے بعد ان کے ماننے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر غور انتفاریت نہیں لگی اور ان کے ماننے کا امکان ہوتا ہے تو گویا کہ یہ چھ چیزیں پرانی مدین کے مضامین تھے اور وہ سارے چھ کے چھ سورہ فاتح کے اندر آ گئے یہ تقریر جو حضرت مولانا شبیر احمد صاحب حسمانی رحمۃ اللہ تعالی کی ہے یہ ایک بڑی آسان کیسی تقریر ہے اور یہ سمجھنا ہر ایک آدمی کے لیے بڑا آسان ہے اس کے اندر کوئی دشواری اور تقریب نہیں لیکن ہمارے حضرت مولانا حسینی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کے علاوہ ایک اور توجہ ذکر فرمائی فرمایا پرانی مجید کو اگر دیکھو تو قرآن مجید کے اندر یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید چار حصوں پر منقسم ہے ہر چوتھا حصہ قرآن مجید کا وہ قرآن مسجد کا ایک حصہ بن رہا ہے تو پہلا حصہ قرآن مجید کا یہ شروع ہوگا سورہ فاتحہ سے اور سورہ معاہدہ کے اختتام تک یہ پہلا حصہ ہوگا قرآن مجید کا اس حصے کے امتدار میں بھی لفظ ہے الحمدللہ کا پھر دوسرا حصہ شروع ہوگا سورہ انعام سے اور سورہ بری سرائل کے آخر پر وہ حصہ پورا ہو جائے گا اس حصے کی ابتدار میں بھی لفظ آئے الحمدللہ کا تیسرا حصہ پھر شروع ہوگا سورہ الطاف سے سورہ القاع کے ابتدار کے اندر بھی الحمدللہ کا لفظ آئے اور سورہ آزاد جب پوری ہوگی تو یہ حصہ بھی پورا ہو جائے گا اس کے بعد سورہ صبح آئے گی اور سورہ صبح کے انتظام پیلا فضا رحمد اللہ کا اور آخر اسلام یہ قرآن مجید کا آخری اور دوست حصہ ہے یہ چار حصے قرآن مجید کے اس اعتبار سے ہیں کہ اللہ تعالی جس اللہ تعالی نے سارے جہان کو پیدا کیا اللہ تعالی کی ذات ازلی اور ابدی ہے باقی جتنے بھی ہیں سارے فرشتے ہوں نبی ہوں آسمان ہو زمین ہو یہ سب قبیب نہیں بلکہ حافظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے یہ سارے کے سارے وجود میں آئے ہیں <تصفح> تک <تصفح> تک سے یہ سارے کے سارے وجود میں آئے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو جب بنایا پیدا کیا تو اس عالم کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رشوت ہو کر چار قسطیں اللہ کی طرف ثابت ہوتی ہیں اور اس عالم میں چار درجے پیدا ہوتے ہیں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ پیدا کرنا پیدا کرنے سے یہ عالم وجود میں آتا ہے پیدا کرنے کے بعد جس جس چیز کو پیدا کیا اس کو اپنے اپنے کماب تک پہنچانا یہ ہے تربیت تو گنان کہ پہلا درجہ ہے قدر کا اور دوسرا درجہ ہے تربیت کا یہ جو اللہ کی مخلوق ہے جس مخلوق کی اللہ تعالیٰ نے تربیت بھی کی ہے اس مخلوق کے اندر ہر قسم کا تصرف اور اس مخلوق کے اندر پورے کا پورا کنٹرول یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے پیدا کر کے تو یہ اپنی حکومت اور اپنی مملکت کا کنٹرول اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کے حوالے نہیں کیا تو پہلا قبضہ ہے پیدا کرنے کا دوسرا قبضہ ہے تربیت کا اور تیسرا درجہ ہے عالم میں تصور کرنے کا پھر اس جہان کا ختم ہونا اور ختم ہونے کے بعد ہر ایک انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا اور یہ بات واضح ہو جانا کہ جن کے بارے میں ہمارا یہ دن تھا کہ یہ ہماری کا شادی کر سکتے ہیں یا یہ ہمارے کام اللہ سے کروا سکتے ہیں ان کی بے بسی کا ظاہر ہونا تو یہ ساری کی ساری باتیں اس کا تم کیا من کے ساتھ تو یہ چار موایا کے مضامین ہو گئے کیوں اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عالم پیدا کیا ہے اس میں یہ درجے پور کتنے بنتے ہیں چار خلق کا تربیت کا تربیت کے علاوہ تصرف کا اور تصرف کے بعد اس جہان کو ختم کر کے نیا جہان آدمی وجود میں لا کر یہ ظاہر کرنا کہ اللہ کے ہاں کسی کی بات اس انداز میں نہیں چلتی کہ وہ جو چاہے اللہ سے خواہ مخواہ کروا دے تو یہ چار درجے ہیں نظام کائنات کے لحاظ سے تو یہ جس میں چار درجے ہیں در نظام کائنات کے لحاظ سے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر بھی چار درجے بڑھائے کس نظام کائنات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پہلا حصہ پرانی مجید کا وہ پہلی بات کی طرف اشارہ ہے دوسرا حصہ قرآن مجید کا دوسری بات کی طرف اشارہ ہے یہ ضروری نہیں کہ پہلے حصے کے اندر کا مسئلہ بیان نہیں ہوگا اور دوسرے حصے کے اندر خلق مسئلہ بیان ہو... نہیں ہوگا لیکن کیونکہ نظام کائنات میں یہ چار درجے تھے تو پرانی مجید کے اندر بھی کیا ہو چار درجے ہو گئے تو پہلے حصے کا تعلق ہو جائے گا نظام کے ساتھ دوسرے حصے کا تعلق ہو جائے گا نظام ربوبیت کے ساتھ اور تیسرے حصے کا تعلق ہو جائے گا نظام تصرفر عمور کے ساتھ اور چوتھا حصہ اس کے اندر قیامت کی بات ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی شفات اور سفارت کا اس لیے سے نہ چلنا کہ وہ کافر تھا اور مستقب تھا ابھی جہنم کا اور وہ پھر جہنم سے بچ جائے یہ بات نہیں چاہیے اور یہ چاروں چیزیں پورے فاتح کے اندر آ گئی ہیں الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے لفظ تو ہے اللہ کا اور لفظ اللہ کا یہ ذات باری کا علم ہے ذاتِ باری کا نام ہے باقی جتنی بھی چیزیں اللہ کی طرف منسوخ ہوتی ہیں رحمان ہے یا رحیم ہے یا فتار ہے غفار ہے بہار ہے جبار ہے یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اسباء اور شباب ہیں اور علم اللہ کا وہ ہے نفض اللہ اور بعض اوقات ہو ایک علم کا اطلاق ہوتا ہے لیکن اس علم کا اطلاق کر کے اس کی جو وشو مشہور ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ جب نفظ اللہ بولا جائے تو خام خام المیت والی بات ہی وہاں کیا ہو مراد کو مثلاً پرانی مجید کے اندر ذکر آتا ہے کوئی حاضر ہونا تو وہ پڑھ دے اللہ و اسلام آباد یہ نفر آتے ہیں دیکھ جی اللہ علیہ کے روپے لاتے اب یہاں اللہ کا مانڈر وہاں کرنا پڑتا ہے تو کرنے والا اور وہ یا پھر کرنے والا آسمان ہونے کیونکہ اسلام آباد سے اللہ کے ساتھ کیا ہے وہ پڑھنے گئے تو بعض اوقات بات کا ذکر اٹھا ہے لیکن علم کا ذکر کر کے کسی مذہب کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہر فراؤن کے لیے موسا یعنی ہر باطل والے کے لیے ایسا شخص موجود ہوتا ہے جو آپ کا ڈنکا بجاتا ہے تو جیسے نکلنے فراؤ نا موسا تو وہاں ہیں تو یہ دونوں الگ لیکن الگ بول کر تو اشارہ ہے سبت کی طرف یہاں بھی رات باری جو سب سے مشہورہ ہے ایسی وہ صفت جس کا اقرار ہر ایک کرتا ہے وہ صفت کیا ہے خالقیت تو کئی دفعہ وصف کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے تو لفظ اللہ سے وصف خالقیت کی طرف اشارہ ہو جائے ہے تو الحمد للہ لفظ اندر کے اندر کیونکہ خالکیت کی طرف اشارہ ہو گیا تو یہ خالق والا جو مضمون ہے وہ ادا ہو گیا اس کے بعد رب العالمین کا لفظ صاف آ گیا ہے سارے جہان کی ترمیم کرنے والا کون ہے اللہ ہی ہے تو جو دوسرا مضمون ہے وہ دوسرا مضمون سراہپن اور واضح طور پر آ گیا اس کے بعد لفظ ہے الرحمٰن الرحیم کا یہ ظاہر بات ہے کہ عالم میں تصور کرنے والی ہستی ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر مہربانی والی بات بطور عتم پائی جاتی ہو کیوں اس واسطے کے اگر غزل زیادہ ہو تو پھر بگاڑ جلدی آ سکتا ہے اور پھر عالم کا بکار جو ہے نا وہ نہیں رہ سکتا اسی واسطے پرانی مجید کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ تم مجھ سے عذاب مانگتے ہو اگر یہ عذاب لانا میرے کمزے میں ہوتا ہے نا تو لگو نہیں لگ رہو بین ہی میں اتنا سار نہیں سکتا تھا کہ تم مانگتے جاؤ اور میں برداشت کرتا جاؤ یہ اللہ کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اپنے پاس رکھا ہے لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں اللہ کو گالیاں بھی دیتے ہیں ابر بھی کرتے ہیں شرک بھی کرتے ہیں لیکن خدا کریم مہربانی کرتے ہوئے رزق کا دروازہ بھی نہیں بند کرتے تو قرآن مجید کا ضلع عرب رحمان و آنند آشف طوا رحمان ہی عرش پر مستوی ہے یہ یعنی بھی خدا بند ہے یہ سارے عالم کے اندر کنٹرول کرنا یہ اپنے قبضے میں رکھا ہے اپنے پیار میں رکھا ہے اور اللہ ہی سارے عالم کے اندر تصرف کر رہا ہے تو الرحمان الرحیم کے نفظ میں اشارہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی مفت ہو کر سارے عالم میں تصرف کرنے اور سارے عالم پر کنٹرول کرنے کا ادا لہر خل عمر عمل پیدا کرنے والا بھی ہوئی ہے اور سارے عالم کے اندر حکم حکم بھی اسی کا چلتا ہے حکومت بھی اسی کی ہے تو یہ نظام کائنات کی جو تیسری بات تھی وہ اس کے اندر آ جائے گی اس کے بعد ہے پھر ماد کی یوم تین اس میں قیامت کا تذکرہ آ گیا اور ایک لفظ بھی اس طریقے سے ہے کہ ماد کے یوم تین سارے قیامت کے جن کا اور دضا کے جن کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے تو جب یہ بات ہوئی کہ وہ نزاک مالک ہے اختیار سارا اس کے پاس ہے تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ وہاں کسی کی چلے گی نہیں اگر مشرقین یہ چاہیں کہ ہمارے معبود باوجود ہمارے شرک کرنے کے ہمیں خدا سے نجات دلا لیں گے تو یہ بات ہونے کی نہیں ہے پھر سورہ سبا کے کتاب بھی لفظ ہے الحمد کا اور اس کے بعد جو اگلی صورت ہے سورہ فاتر اس کے بھی لفظ ہے الحمدللہ کا تھا مجید کی پانچ حصوں کے مطابق لفظ ہے الحمدللہ للہ دو مقام پر اکٹھا باقی تین الگ الگ تو یہ انہی دو باتوں کی طرف اشارہ آ جائے گا قیامت کا تذکرہ ہونا ہے اور قیامت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح کرتی ہے کہ کسی کی سفارش اور شفات وہاں کام چلتی نہیں تو کیونکہ وہاں مضمون دو ہیں آگے اس واضح کر کے وہاں دو سوتوں کے لفظ الحمدللہ للہ کا آتا اس اعتبار سے گویا کہ سارے پرانے مجید کے پر جو نظام کائنات کے چار حصوں کی طرف اشارے تھے وہ ساری کی ساری باتیں سورہ فاتحہ فاتے کریں اور اگر اس سے آگے بڑھے تو آگے لفظ عیا گنا بدھویا کا نا زرائی کا حضرت عبداللہ ابن بعض اللہ تعالیٰ عنوا انہوں نے یہ فرمایا تھا لیکن شاید نباب الب الباب القرآن الحوامین ہر چیز کا ایک مغض اور ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے اگر کسی آدمی نے سارے قرآن مجید کا مرض دیکھنا ہو سارے قرآن مجید کا خلاصہ دیکھنا ہو تو وہ عوامین کو دیکھ لے عوامین کے اندر سارے کا سارا قرآن مجید آ گیا ہے اب حوامیم سے جو پہلی صورت ہے وہ ہے سورہ زمر تو سورہ زمر کو دیکھو اور اس کے بعد حامد مومن کو دیکھو تو سورہ زمر میں یہ لفظ آتے ہیں خا وہ دملہ ہا مغلس لدین مومن میں لفظ آتے ہیں بد ہندا ہا بغرسینہ لدین تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو حامی مومن ہے اس کا مبدہ سورہ زمر ہے آگے حامد مومن یہ اگلی صورت یہ مبعے کے بعد مقصد آ گیا تو پہلی صورت میں فال زندہ حرم صد الدین خالص بندی اللہ کی اگلی صورت میں پکارنا خالص اللہ کو پھر اس کے بعد جو چھ خواتین ہیں ان چھ خواتین کے اندر بھی یہی اچھا مسئلہ بڑے زوردار طریقے سے اور شبہات کو رد کر کے یہی مسئلہ ذکر کیا گیا ہے تو گویا کہ زمر اور عوامین کا خلاصہ وہ ہے خالص اللہ کی بندگی اور خالص اللہ کو پکارنا اور یہ دونوں باتیں سورج فاتحہ کے درمیان والی عائد میں آ گئی ہیں تیری ہی ہم کرتے ہیں کیونکہ جس وقت مفہول بیہی کو مقدم کیا جائے تو مقصد ہوتا ہے فصل کو پیدا کرنا تیری ہی ہم کرتے ہیں ویا پنسٹائل خود ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں تو یہ حسن والا مینا ہے وہی وہاں مضمون ہے وہ بدندہ موہن سن دین وہ دھندہ موہنسین اس کو مباد کیا, کیا کا پہلے کر کے تیری ہی ہم بدگی کرتے ہیں وہی آ اور خود ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں تو اس اعتبار سے زمر اور ہوابین کا خلاصہ وہ سورہ فاتح کے درمیان والی آج میں آ جاتا ہے اور پھر اگر وہ سات بات شامل کر دی جائے کہ صر القرآن الفاتح و صرفاتح ای کا کاعد سارے قرآن مجید کا صرف بھید فاتحہ ہے اور ساری فاتحہ كا بھید ایجا كناب الویہ کا نسطعید ہے جیسے اسمد اللہ نبی مسود رولی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ بات مزید واضح ہو جائے گی کہ گویا کہ سارا قرآن كا ایجاكن بدو کا نسطعیل سورہ فات سارے قران جی نے خلاسب کس کے علاوہ ہمارے حضرت محروم نقل کرتے تھے مکتوبات حضرت امام رسانی مجموعہ رسانی راہب عہدہ سے یہ قول کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ بسم اللہ کی بات جامع ہے بسم اللہ کی بات جامع ہے سب کو اپنے اندر سمیت کیا اب اگر ایک آدمی غور کرے تو یہ جو باتیں تو ٹھیک ہو ایلو بندگی ہم تیری ہی کرتے ہیں مگر ہم تجھے چاہتے ہیں ظاہر بات ہے کہ جو آدمی بندگی کرتا ہے نا تو وہ کچھ دینے کے لیے بندگی کرتا ہے ورنہ بندگی کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا مسلمان اگر نماز پڑھتا ہے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ مجھے جنت مل جائے روزہ رکھتا ہے مطلب یہ ہے کہ مجھے جنت حاصل ہو جائے تو گویا کہ بندگی اس لیے کی جاتی ہے کہ جس کی بندگی کی گئی ہے اسے کچھ ہم کو مل یہ لوگ جو غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں ان کے ذہن کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جب ہم پرانے بزرگ کے سامنے سجا کریں گے وہ ہمارے سجا کرنے سے ہم سے راضی ہو کر ہماری فلاں دنیا بھی حاجت پوری کرنے کا تو وہاں بات صرف دنیا کی ہوتی ہے جو لوگ شرکت کرنے والے ہیں تو ان کے مقاصد دنیا بھی ہوتے ہیں ان کا کبھی کوئی اگر مقصد نہیں ہوتا مسلمان جب اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اللہ کی بندگی میں مقصد دنیا بھی ہوتی ہے اور مقصد آخرت بھی ہوتی ہے رب نا آتنا پھر دنیا آثرت اور پھر آخرت حسرت اے اللہ ہم کو دنیا کے اندر بھی اچھائی دے اور آخرت کے اندر بھی اچھائی دے کئی دفعہ نماز پڑھی جاتی ہے کہ اس کو صلاح حاضرت کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی دریاوی ضرورت پیش آ جائے اور انسان پھر اپنی دریاوی ضرورت پوری کروانے کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ رہن ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری فلاح حالت کو پورا کر دے اور خود دلی اکرب صد اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کو کوئی مہم پیش آ جائے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے نماز پڑھے اور نبی علیہ السلام کا اپنا مانو بارے میں یہ تھا رضوے پدر میں رات کے وقت نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں پیش تھے اور اللہ تعالی سے مانگ رہتے کہ یادلہ یہ ساری میری پوجی اکٹھی ہوئی یہ آج میں نے میدان کے اندر ہے تو, یہاں اگر تو یہ تو یہ چاہتا ہے کہ تیری بندگی کرنے والے باقی رہیں تو ان کی مدد فرما اور ان کو کامیابی دے تو باہر کیف مسلمان آدمی جب بندگی کرتا ہے تو کبھی اس کا مقصد بریوی ہوتا ہے کبھی اس کا مقصد آخرت ہوتی ہے باہر مانگتا ہے اور بزرت آدمی جب بندگی کرتا ہے گہرولہ کی اس کا مقصد دنیا ہوتا ہے اس کا مقصد آخرت کبھی بھی ہوتا ہے ان سے بے شک کچھ ہو وہ جواب یہی کہیں گے کہ جی ہم قرآن ڈھیری والے سوا سے کہتے تھے کہ گھر میں اولاد نہیں ہو رہی تھی اور ہم نے خیال کیا کہ چلو قرآن دھیلی والے کے پاس جائیں گے وہ ہم کو اولاد دے دیں گے فلا ہمارا بیمار تھا اس کو شفالی اثر ہو رہی تھی تو گویا کہ ایک بندگی جو ہے اس کا اصل مقصد ہوتا ہے سیاحت اور حدیث کے اندر آتا ہے ادعا والے بادہ اور بعض میں تو ادعا عبادتہ دعا عبادت کا مغل اور خلاصہ ہے آسل یہ ہوا کہ ایزا کا نا تو, تو نسطعین کے اندر بھی مرکزی بات ایجا کا نسائن ہے جب مرکزی بات ایجا کا نسطین ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہی ایزا کا نسطین یہ بسم اللہ کی بات کے اندر آ جائے جا کیونکہ یہ با ہے استعارت کی تو کئی لوگ جن کے مزاج میں شرک پایا جاتا ہے وہ جب کسی کام کو شروع کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام پایا تقمیر تک پہنچ جائے تو وہ غیر خدا کا نام دیتے ہیں مشرقین دی مقابل لاتے والے اس کا بھی کہہ دیتے تھے اللہ تعالی نے یہ سبق سکھلایا کہ تم نے اگر مدد ڈالی ہے تو مدد اللہ کے نام کے ذریعے سے حاصل کرو اللہ سے مدد حاصل کرو اللہ کا نام دیتا ہے غیر اللہ سے مدد حاصل کرنا یقین نہیں یہ جائز نہیں ہے تو گویا کہ یہ مضمون ای یا والا بسم اللہ کی بائیں اشتہار پھر وہاں بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ کو جس کے ساتھ میں متعلق کرنا ہو وہ فیل پیچھے ہو جائے اور بسم اللہ اس کو پہلے استعمال کیا جائے کیوں اس واسطے کہ جب متعلق پہلے استعمال کیا جائے گا بسمنڈہ افار مزدور اور جو متعلق ہے وہ پیچھے اعتبار کیا جائے گا اس کے اندر حسر والا معنی پیدا ہو جائے گا اللہ ہی کے نام سے میں اس کام کو شروع کرتا ہوں یا میں اس کام کو کرتا ہوں تو گویا کہ یہاں جس پر چار مزدور کو پہلے سمجھ دیں گے اور متعلق اس کا بعد میں اعتبار کر دیں گے تو یہاں بھی حسر والا معنی پیدا ہو جائے گا تو وہی مضمون جو ایجاغن سائن کا ہے وہ ایجا گنستاً والا مضمون بسمنڈا کی بات سے ادا مدد ٹانی اللہ سے اللہ کا نام ذریعہ ہے مدد ٹانے کا اللہ نے فرمایا اور روح بہا سونے سونے نام اللہ کے ہیں پرانے میں جن کا خلاصہ بن گئی بسم اللہ کی با بھی خلاصہ بن گئی اور بسم اللہ الرحیم بھی سارے پرانے میں ان کا خلاصہ بن گیا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی آدمی کوئی کام بھی شروع کرے تو برکت حاصل کرنے کے لیے یا مدد حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اس میں بسم اللہ کا لفظ کہہ دیا کرے اور اس کام میں پھر برکت بھی ہوتی ہے اور ان کو کام پھر پایا تقریر تک اور پہنچتا ہے الحمدللہ رب العالمین یہاں پہلی دفعہ لفظ الحمدللہ کا آیا ہے لہذا ضروری ہے کہ یہاں الحمدللہ للہ کے بہنے کی وضاحت کی جائے علماء <تصفح> اپنی <تصفح> کتابوں کے اندر یہاں جو الفل لام ہے اس کے متعلق بات کرتے ہوئے عموماً دو باتیں کہتے ہیں الف نام جنس کا عہدہ ہے الحلام اس کرام کا ہے اگر لام جنس کا عہدہ ہے اور نام اقتصاد کا تو دل سے عمل خات ہو گئی اللہ کے ساتھ جب جنسی حمل خاص ہو ہوگی جی اللہ کے ساتھ تو سارے افراد حمد کے بھی خاص ہو گئے اللہ کے ساتھ اور اگر اللہ میں استحراک کا بنایا جائے تو پھر تو معنی یہ ہو گیا کہ سارے افراد حمد کے خاص ہیں اللہ کے ساتھ تو جنس کا بنانے سے بھی استحراک والا گانا پیدا ہو جاتا ہے استحراک اللہ بنانے سے استحراک والا گانا ظاہر اور واضح ہو ہے کہ سارے افراد حمد کے خاص ہیں اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ اب اس پر اس کام پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سارے افراد حمد کے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں حالانکہ کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے ایک آدمی دوسرے آدمی کی حمد کرتا ہے دوسرے آدمی کی تعریف کرتا ہے اس کے صفات بیان کرتا ہے تو ایسے واقعات موجود ہیں تو پھر ہر فرد حمد کا اللہ کے ساتھ خاص سدھر ہوا بلکہ بعض فرض حمد کے کسی حامد کی طرف سے اللہ کے غیر کے لیے بھی ہو گئے تو اس شکار کو حل کرنے کے لیے پہلے البا نے یہ بات فرمائی کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی تعریف کرتا ہے یا آدمی فوج کسی اللہ کی اور مہلو کی کیا کرتا ہے تعریف کرتا ہے تو وہ تعریف کرنا اس کی کسی کمال کی وجہ سے ہے اگر غیر عمر کی تعریف کرتا ہے تو عمر کا یہ کمال دیکھا کہ عمر بڑا بہادر ہے ضرورت مند ہے تو وہ ضرورت مندی اس کے اندر کس نے پیدا کی بہادری اس کے اندر کس نے پیدا کی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے یا کوئی آدمی انسان کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی تعریف کرتا ہے تو اس, تار, اس چیز کا کوئی کمال سامنے رکھ کر کی ہوتی ہے تعریف ہو, ہوتی ہے تو وہ کمال اس کے اندر لانے والا سورج کے اندر چمک ڈالنے والا چاند کے اندر چاندنی ڈالنے والا یہ کون ہے اللہ تعالیٰ تو چونکہ اس کے اندر وہ جو کمال آیا ہے وہ کمال پیدا کرنے والا اللہ ہے تو ظاہراً تو وہ صفت ہو گئی غیر کی لیکن جب چھان بین کی تو وہ صفت بڑھ گئی اللہ کی تو لہٰذا کوئی فرد حمد کا بھی ایسا نہ ہوا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو بلکہ حمد کا ہر ایک فرد وہ اللہ کے ساتھ اکیاب ہو گیا خاص ہو گیا لیکن ذرا غور کریں اس بات پر سوچیں اس بات کو اگر یہ توجہ کر کے تو ساری ہم سارے حمد کے افراد کو الحمد للہ کے اندر لایا جا سکتا ہے اور تمام حمد کے افراد وہ اللہ کے ساتھ خاص بنائے جاتے ہیں تو پھر اگر کوئی آدمی نعت کی تعریف کرتا ہے کہ نعت نے مجھے بڑا کچھ دیا تعریف کرتا ہے ناد تو پھر یہ کہہ سکتا ہے کہ ناد کے اندر یہ دینے کی قوت کسے نے رکھی ہے اللہ نے رکھی ہے تو جب لاد کے اندر یہ دینے کی قوت اللہ نے رکھی تو جب میں نے ناد کی تعریف کی تو لاد کے اندر یہ سبت پیدا کرنے والا اندھا ہوا تو پھر یہ تعریف کی بن گئی اللہ کی بن گئی تو گویا کہ پھر وہ کا وہ جو فیل ہے وہ پھر شرک نہیں بنے کیوں اس واسطے کہ وہ جب تعریف کریں گے اپنے معبود کی کہیں گے کہ وری عالم الغیب ہے مصبت تو, تو کی وری کی اور اس کو عالم الغیب بنانے والا کون ہے علم غیب دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ تو لہٰذا مصبت کس کی ہوگی تعریف کس کی ہوگئی اللہ کی ہو گئی تو یہ تو ایک بہت بڑا شکار پیدا ہو جاتا ہے اس لیے تو مشرقین کا جو اپنے معبودوں کی تعریف کرنا ہے تو وہ پھر معبودوں کی تعریف کی بجائے وہ بھی منصوب ہو کے طرف اور اللہ کے تو لہٰذا یہ جو توجیہ کی جاتی تھی اس توجیہ پر ایک بہت بڑا یہ کیا ہے اس بات اس واسطے کر کے ظاہر ہے کہ یہ توجیہ مناسب نہیں یہ توجیہ ٹھیک نہیں پھر کوئی توجیہ اس لفظ کی ہونی چاہیے الحمدللہ تو قصہ اصل میں یہ ہے کہ میں نہ تو بڑھاؤ بے شک استحال کا آپ کا بنا لو وہ الگ بات ہے وہ بھی ایک تو نہیں ہو سکتی ہے لیکن بات ایک یہ تبدیلی بے شک بڑھاؤ اس سے لیکن محامد دیکھو محمد کون سے براد ہے تو محامد سے مراد وہ محمد ہیں جو اللہ کی شان کے نائب ہیں بس اتنی بات کرنے سے کہ ساری بات کیا ہو جاتی ہے حال ہو جاتی ہے تمام وہ صفات جو روحیت کی شان کے نائب ہیں وہ تمام صفات یہ ماننے چاہیے صرف اللہ میں اللہ کے غیر میں یہ سوال ماننے بیتنے. یہ مطلب ہوگا اس کرنے کا اب کچھ سوال ایسے ہیں کچھ محمد ایسے ہیں جن کی نسبت اللہ کی طرف کوئی آدمی اگر کرے گا نا تو وہ بندہ مطلب شاید مسلمان ہی نہ مثلاً اللہ کی یہ تعریف کرنا شروع کر دے کہ اللہ بہت اچھے بڑے اچھے خاطم النبیین ہیں تو خاطم النبی ہونا بھی ایک سوت ہے لیکن اللہ کو خواطبین خاص کرنا یہ غلط بات ہے تو گویا کہ حال سفت اس کے نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی بات سے بات ایسی ہیں جن کی نسبت اللہ کی طرف ہو, ہو سکتی ہے اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی یہ سفت کرنی شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا کپڑا سیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ کوئی مولوی پیچھے پڑ جائے گا کہ دیکھو ایک کام کرنی والا اس کی نسبت اسے کر دی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو ظاہر بات ہے کہ مراد ہر قسم کے محامت نہیں بلکہ وہ محامت مراد ہیں جن کی شان الت کے ساتھ نسبت ہے تو جو مہامت جو حمدیں اللہ کی ذات کے مناسب ہیں اللہ کی شان کے مناسب ہیں اللہ کہتے ہیں وہ ساری حملے اللہ کے لیے ثابت ہیں تم غیر کے لیے ثابت کرتے ہو تمہارا یہ غیر کے لیے ثابت کرنا ان مہامت کا ٹھیک نہیں ہے مشکل پشار والی حمد اللہ کی طرف نسبت کرو ہو داتا ہونا تو اللہ ہی جاتا ہے سارے جہان کا ہر شہر ہر ایک دینے والا اللہ ہی ہے خزانے بخشنے والا خرج بخش وہ اندر ہی کی ذات ہے مشکلیں اور مصیرتیں دور کرنے والا ہونا یہ اللہ کے ساتھ لائق ہے اور یہ اللہ کے ساتھ خاص رکھو اللہ کے غیر کی طرف یہ نسبت نہ کرو تفسیر قاضل سورہ سباد کی تار تفسیر میں لکھا ہے وہاں بھی لفظ اور احمد اللہ کا نعمت من لائق ہو دل ہم ہر نعمت اللہ والا ہے حمد کے اور تعریف کرنے کے لائق ذات صرف ایک تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام وہ محمد جن کا تند ہے شان الوحیت کے ساتھ وہ سارے کے سارے محمد اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان کی نسبت غیر اللہ بھی صرف کرنا جائز نہیں ہے یہ جو معنیٰ کیا گیا اگر کوئی آدمی پرانی مجید پر نظر کرے پرانی مجید پر غور کرے تو ثابت ہوتا ہے خود مجید کے مضامین سے کہ واقعی یہ من اپنی جگہ پر تھی مثلاً ایک مقام انیس پارے کا آخر انیس پارے کا بالکل آخر آخری سب الحمد للہ وسلام اللہ آبادی صبح اس کل سے پہلے ایک قوم سادے کی تباہی کا بیان ہے دوسرا قوم لو کی تباہی کا بیان ہے دو قوموں کی تباہی اور ان دو قوموں کے اندر جو پیغمت تھے لوز علیہ السلام وہ بھی ثالم رہے سادام وہ بھی کیا رہے ثالم رہے بد رہے اللہ کے شکل الحمد للہ بس رام اللہ ندی نہ صباب تباہی لانے والا کون ہوتا ہے اللہ کسی کو بچانے والا بھی کون ہوتا ہے اللہ اللہ کے جو چڑے بندے ہیں وہ بچتے ہیں وہ تباہی لانے والے یا بچانے والے نہیں ہوتے تباہی لانے والا اور بچانے والا کون ہے اللہ تو پہلے تباہی کا ذکر کر کے تو آگے لفظ ہے بولے ہم تو رشتہ ہے بس لام اللہ بادی ندی نہ صباب اور اگر اس کو مزید واضح کرنا ہو تو پہلے ایک تبھی سمجھ لو اور تبھی سمجھنے کے بعد پھر بات زیادہ واضح گی پرانی مزید مشرقین کا رد کرتے ہیں مشرقین کا رد کرتے ہوئے بعد وہ کافی انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ فلاں قوم پر تباہی آئی فلاں قوم کو ہم نے برباد کیا تو پھر اگر ان کے معبود واقعی ان کے مشکل پشاک تھے تو جب وہ بڑی تباہی آئی چاہیے گھر کے درست مشکل کشائی کرتے اور ان کے کام آتے لیکن جب وہ ایسے آڑے وقت میں جب کہ پوری قوم تباہ ہو رہی تھی وہ کام نہ ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جن کو لوگ تھوڑا مشکل خوشحال سمجھتے ہیں وہ مشکل خوشحال ہوتے نہیں مثلا بعد پارے کے اندر مختلف اقوام کی تباہی کا ذکر ہے حضرت کی قوم کی تباہی کا بھی ذکر ہے حضرت حود اللہ کی کی تباہی کا ذکر ہے قومے قوم ان کی تباہی کا بھی ذکر ہے شعیب الحصر کی قوم کی تباہی کا, کا بھی ذکر ہے, کی کی بھی ہے بھی یہ نہ کام آئے ان کو ان کے معبول جن کو وہ اللہ سے پاتے سے کچھ بھی تباہی ہماری طرف سے آئی ہم نے ان کو लेकिन کیا لیکن جن کو وہ مقابلے تھے وہ ایسے آڑے وغیر میں ان کی کام نہ آئے جب اس وقت کام نہیں آئے تو پھر اگر وہ مشکل پوشا ہوتے تو کام آتے نا جب پھر وہ رساوت ہوتے مشکل پوشا نہیں تو یہ صرف اس جگہ نہیں بلکہ دیگر لباس مقامات پر یہ مضمون موجود ہے اسی مضمون کو اب سوریہ نام نکالو <تصفح> ایک پاؤ سورج انام کا پورا ہو گیا چار رتو سورج انام کے پورے ہو گئے پانچواں رپو این اوپر جو دکھا ہوا ہے چار یہ سورج کے روپوں کی طرف شرا ہے تو اس پانچویں رپو میں یہ آیا تھا پوتے یا دادر پو کے درم الحمد للہ ربی الارمین آیت نمبر پن کا ہے آیت نمبر پن کا آدیش کٹ گئی جڑ ظالم قوم کی اب اس کے بعد الحض الحمد للہ ظالم قوم کی جڑ کٹ گئی اس میں اور الحمدللہ للہ کہنے میں کیا رہا ہے کیا ربت ہے تو جس وقت وہ پہلی بات جو میں نے تمہیں پہ کی کہ وہ ساتھ چلاؤ گے تو جوڑ سامنے آ جائے گا ظالموں کی جڑ ہم نے کاٹی تھی انہوں نے کئیوں کو اپنا معلوم اپنا مشکل پشا بنایا ہوا تھا کوئی ان کی امداد کے لیے نہ آیا معلوم ہو گیا تمام سفات کا سازی اللہ کے لیے ہیں کسی اور کے لیے سفات کا سازی نہیں اگر یہ سواتیں کار شادی اوروں کے لیے بھی ہوتی تو جن کو وہ زال پوچھتے تھے وہ ایسے آلے وقت میں ان کی کہان ہوتے اب یہاں پکوتے دار ظالم قوم کی جڑ کٹ گئی اور سب تعریف کس کے لیے ہے اندر کی لیے ہے تو اب کسی قوم کی جڑ کا کٹنا اس کا ذکر کر کے آگے الحمدللہ للہ لفظ لانے کی فوجی اگر کلام ہے یہ کوئی بے دکھی کلام کلام تو نہیں ہے یہ جو خدا بند کا کلام ہے تو اس کے اندر جوڑ تو لازم ہونا چاہیے تو جوڑ اسی طریقے سے بنتا ہے ظالموں کی جڑ ہم نے کاٹی تھی ان کے باوجود ان کے کام نہیں آئے تھے ان نے ان کی مشکل خوشائی نہیں کی تھی الحمدللہ مشکل خوشحال تو کون ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے تمام سفاد کا اللہ کے لیے ثابت ہے جب سفاد کا سازی ان کے لیے ثابت نہیں تو کام آنے کے لیے کام آنے والا کون ہوتا تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام وہ مہامر جن کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا ٹھیک اور درست ہے ان مہامت کو اللہ ہی کی طرف اللہ کہتے کے نسبت کرو اور کسی کی طرف نسبت نہ کرو رب العالمین اللہ نسارے جہان کا پالنے والا بڑا مہربان نہیت قائم کرنے والا دن کا مالک یہ تمام صفات ذکر کیے تاکہ دعوے کو ثابت کیا جائے صفات میں اشارہ ہو جاتا ہے کئی دفعہ دعوے کی اس بات کے لیے تربیت کرنے والا بھی وہی ہے مہربانی کرنے والا بھی ہوئی ہے جزا کے جزاک مالک بھی ہوئی ہے تو لہٰذا تمام سفاتی کا مالک بھی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ پہ غیر کے انداز میں آگے ہے خطاب کا انداز جس وقت ایک بندہ اللہ تعالی کی یہ صفات گنتا ہے تو پھر اس بندے کی اللہ کی طرف پوری توجہ ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا کہتے یا ای جا کا نصفحیم. تیری ہی ہم بدگی کرتے ہیں اور تجری سے مدد چاہتے ہیں سرات المستیم یہ اپنا علاقہ جو اللہ کے ساتھ ہے وہ ظاہر کیا اس کے بعد جو مطلوب ہے اپنی خواہش ہے وہ پیش کی ہم کو سرات مستقیم دکھا راستہ اور لوگوں کا جن پر تو نام کیا جن پر حضر نہیں ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے ئین تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تیری سے مدد کرتے ہیں جیسے الحمدللہ کا لفظ پہلی بار آیا تھا تو یہ عبادت اور اشتعار کا لفظ بھی یہ پہلی بار پرانی مجید کے اندر آیا ہے بہتر یہ ہے کہ سورج مکرہ میں جب آئے گا بیان کر دیں کچھ مزید ابھی تعلق آنے والے ہیں لیاز ان کا بھی ریاض کرنا چاہیے سورج فاتح سے کافی ساری باتیں آپ کو بڑھا ہی دی ہے آج اس میں سلاس المستیم صلاح کو سیدھی راہ پر یہ اپنا مدار مقصد پیش کرنا ہے اللہ سے دعا کرنا ہے دیکھو نا جو بندہ خالص اللہ کی تنگی کرتا ہے جو بندہ خالص اللہ سے مدد کرتا ہے وہ سرات مستقیم پر نہیں تو مسئر آیا تو جب ایک بندر ایک اقرار کیا جناب اللہ کا نسطعیب تو وہ سرات مستقیم پر تو آ گیا. تو پھر اس کے بعد یہ لفظ آ گیا ہے جب سلاطمستقیم اے اللہ ہم کو سلاط مستقیم کی راہمائی کر تو اصل قصہ یہ ہے کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے مقابل بہت زیادہ اور کسی درجے پر بھی تو بندہ پہنچ جائے تو وہ اگلے درجہ ہدایت کا محتاط ہوتا ہے ایک تو پرانی مجید کی یہ حایت ہے بند جادو پینا لرنا دیا نام سب بولا نہ جو لوگ ہمارے دین میں محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور دین کو قائم کرنے کے لیے تکالیف برداشت کر رہے ہیں فرمایا میں لرنا دیا نام ہم مزید ان کے اوپر اپنے راستے بولتے چلے جائیں گے تو گویا کہ مجاہدہ کر رہے ہیں تو ہیں تو ہدایت والے ہیں تو ایمان والے لیکن اللہ کہتے ہیں ہم ان کو مزید اپنے قرب کے راستے دکھائیں گے اور قرب کے راستوں پر چلائیں گے یہ تو چلو عام لوگ کی بات ہو گئی اور پرانی مزید کے اندر حضرت محمد الصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے ان کا بتاف ابھی آئے اللہ وہ دبا وہ اطلام نے تو لہذا یہ سمجھنا کہ ایک درجہ ہدایت کا اگر حاصل ہو گیا تو اس کے بعد ہدایت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی یہ بات ٹھیک نہیں ہے بلکہ ہر پہلے درجے سے اگلا درجہ جو ہے اونچا ہوتا ہے اور پھر کس آدمی کو ہدایت حاصل ہو جائے تو ایسے بھی واقعات دنیا کے اندر ہوئے ایک آدمی ہدایت یافتہ تھا لیکن پھر وہ دین سے ہٹ گیا دین سے پھر گیا دین پر قائم رکھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دین پر قائم رہتے ہیں وہی آدمی دین پر قائم رہ سکتا ہے لہذا یہ ندراتی کیا نہیں ہوتا ہے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتانا بھی تھا اگلے درجات ہمارے اوپر فوٹوشپ کرتا جا اور جو چیز ہم کو حاصل ہو گئی ہے اس پر ہم کو پختہ رکھ اور اس پر ہم کو پکا رکھ مضبوط رکھ یہ اس بات پر پکا رکھنا اور مضبوط رکھنا یہ تیرے قبضے اور تیرے اختیار میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا مسلم سب بھی لادی کا حق تو سوال ہو گیا کہ یہ بات آپ بار بار کیوں کہتے ہو تو آپ نے فرمایا یہ جتنے انسان ہیں تو تمام بڑی آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں جیسے چاہیں ان کو پلند کر رکھ دے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر لاز آدمی اس بات کو مانتا رہے کہ اگر ہدایت حاصل ہو گئی ہے تو یہ اللہ ہم کس ہدایت پر قائم رکھ اس پر ثابت رکھ رمبانہ لال قلوبانہ بعد میں نام کا اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے ہدایت دینے کے بعد اس واقع انسان محتاج ہے عربت اللہ کے مانگنے کا سراط مستقیب پر جو آدمی چل بھی رہا ہے اس کو بھی یہی اللہ کے دربار میں آج ہی پیش کرنی چاہیے کہ یاد پر سرات مستقیب کی اگلی راہ کی واضح کر اور مجھے سرات مستقیب پر قائم اور پکا رہا رات کا ان کا جن پر پورے نام کیا جن پر غضب نہیں ہوا یہ اللہ دینا اس سے متعلق ہو جائے گا وہ جن پر نام ہوا جن پر غضب اور نہیں ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں میں نے ابھی اشارہ بتا دیا ہے کہ مغدوب ہے وہ ہے جن پر مور لگ چکی جو عادی وہ ہے جن کے اوپر مور نہیں لگی تو گیر سورت میں تین جماعتوں کا حال ہو گیا ماننے والوں کا حال اور نہ ماننے والوں کی دو جماعتوں کا حال ہے یہ بسملہ اظہم رہی اگر یہ سورج فادح کی نہیں لیکن یہ قرآن مجید کا حصہ ہے اس واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم بالحمد اللہ ربی العال پڑھنا جیسا ہے کیونکہ قرآن کو قرآن کے ساتھ ملا غیر قرآن کو تو, تو قرآن رحیم کے ساتھ نہیں ملایا گیا تو لہذا بسم اللہ الحمد للہ ربی العالمین پڑھنے بندہ تب بھی ٹھیک بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بلحمد رب العٰ بندہ پڑھ لے بھی لیکن کے بعد جو کلمہ ہے آمین کا تو آمین کا کلمہ یہ پرانی مجید کی جو نہیں ہے پرانی مجید کا یہ حصہ نہیں ہے اس واسطے علماء بڑی پابندی کرتے ہیں کہ جس وقت آدمی غلط سوالین کا لفظ کہے دے تو غلط سوادین کے لفظ کے ساتھ متصد آمین کا کلمہ نہ کہے درمیان میں سکتا ہو پھر آمین کا کلمہ کہنے کے بعد پھر سکتا ہو بعد میں کرات شروع کی جائے تاکہ آمین یہ کرات میں پرانی مجید کے ساتھ لگ نہ جائے جوڑ نہ جائے واسطے آمین تو ہوتی ہے سورہ فاتح کے بعد امام کہتا ہے مقتدی بھی سن کر کہتی ہے تو امام نے جب کہہ لی ہے آمین آمین کہنے کے بعد سگتا کرے گا سکتے کے بعد پھر وہ آمین کہے گا پھر آمین کہہ کر پھر سکتا کرے گا پھر آگے کی رات شروع ہو سکے گی اسی واسطے یہ سکتا جو ہے یہ ذرا لمبا ہو سکتا ہے کیونکہ ایک سنتا ہو گیا پھر آمین کا کلما خاموشی سے پھر ایک اور سنگتا اس کے بعد پھر تلاوت تو حمیس کے سامنے عادت ہی ہے کہ دو سنتے مجھے نبی رقام سے یاد ہے سورہ پاتے سے پہلے بھی ایک سنتا ہوتا تھا اس کے اندر آپ سنار وغیرہ پڑھتے یا اس ملنا بس ملا پڑھتے اور سورہ پاتے کے بعد بھی ایک سنتا ہوتا تھا کیونکہ ہر ایک آیت کے ساتھ جو دوسری آیت ہے وہاں بھی درمیان میں سنتا تو ہے لیکن اتنا سکتا نہیں ہے جتنا کے بعد سوادی کے پاس سکتا ہے کیونکہ یہاں دو سکتے ہیں اور درمیان میں آدھی کے کرنے کی ادائیگی ہے تو یہ ذرا وقت ذرا لمبا ہو سکتا ہے باقی دو آیتوں کے درمیان وقفہ اتنا لمبا نہیں ہوتا